صلاحت وسلام علیک ال ابن موسیٰ ابن مالکی اللہ تعالی کی کتاب اشفا بتعریف حقوق المصطفی صلی اللہ تعالیٰ علیہ و علیہ وسلم کا درس ہمارا جاری ہے حضور سرورد عالم نور مجسم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے معجزات کے حوالے سے یہ باب ہے پچھلے درس میں ہم نے حضور علیہ السلاۃ اسلام کے دست اقدس کی آپ کی دعا کی برکت سے کھانے کے اندر جو زیادتی تکثیر ہوئی اس حوالے سے معجزات سنے تھے آج کے درس میں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے وہ معجزات کہ جو درخت سے متعلق ہیں وہ بیان کئے جائیں گے یہ بھی بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان سے مربی معجزات ہیں اور ان سے کثیر تابعین نے یہ واقعات روایت کی ہیں جن میں سے بعض یہاں پر قاضی آز مالکی رحمتہ اللہ تلاڈے ذکر کریں گے کہ جس سے یہ معلوم ہوگا کہ حضور سربرید عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم کے جہاں جنوں انس یہ پابند ہیں آپ کے حکم کو ماننے کے لیے ان کو لازم قرار دیا گیا ہے کہ یہ آپ علیہ السلامۃسلام کا حکم مانیں گے اسی طرح جو اشجار ہیں اور اس کے بعد پھر جمادات ہیں نباتات ہیں ہر ایک پر نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی اطاعت لازم ہے کہ آپ جس کو جو فرمائیں اس پر وہ کرنا لازم ہو جاتا ہے سب سے پہلا واقعہ جو اس حوالے سے قزیز کی رحمۃ اللہ تعالیٰ نے ذکر کیا ہے وہ یہ ہے کہ حضور علیہ السلاۃ اسلام ایک جگہ تشریف لے جا رہے تھے سفر میں تو ایک عربی آپ کے قریب ہوئے عرب کے دیہات کے رہنے والے قریب ہوئے تو نبی کے کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اسلام کی طرف دعوت دی اور فرمایا کہ کیا تم خیر کی طرف آتے ہو یعنی خیر کو قبول کرتے ہو تو انہوں نے پوچھا وما ہوا وہ خیر کیا ہے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا اس بات کی گواہی دینا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے بندے اور اس کے رسول ہیں تو اس پر انہوں نے وہ عرابی جو اس وقت تک کی نہیں لائے تھے انہوں نے سوال کیا علیہ الیہسلاط اسلام سے کہ یہ جو آپ ارشاد فرما رہے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد یعنی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم یا اللہ کے بندے اس کے رسول ہیں اس پر آپ کی گواہی کون دے گا تو نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا یہ جو وادی کے کنارے پر ببول کا درخت تھے یہ میری گواہی دے گا تم اس کے پاس جاؤ اور جا کر اس کو ندا دو اس کو پکارو اس کو بلاؤ تو یہ تمہیں جواب دے گا وہ آرابی اس درخت کے پاس آئے اور اس کو بلایا تو وہ درخت اپنی جڑوں سمیت چلتا ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اس سے تین مرتبہ شہادت طلب کی یعنی کیا تم اس بات کی گواہی دیتے ہو کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں تینوں مرتبہ اس نے اس بات کی شہادت دی اب حضور علیہ اسلام نے اسے حکم دیا دوبارہ چلتا ہوا وہ اپنی جگہ پر جیسے پہلے تھا ویسا جا کے لگ گیا یہ پہلا ذکر کیا فرماتے ہیں فصل فی کلام شجرتی شہادت ہا لہو بن نبوتی و اجابتیہ و دعوتی قال اخبرنا احمد بن محمد بن غلبون الشیخ الصالح فیما ذنیح ان ابی عمرہ الطل منكي عن أبي بكر بن المهندس عن أبي القاسم البغبي قال حدثنا أحمد بن إمران الأخنسي قال حدثنا أبو حيان التيميج وكان صدوقا عن مجاهد عن ابن عمر قال كنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم في سفر فدنا منه أعرابي فقال يا أعرابي أين تريد قال إلى أهلي قال هل لك إلى خير قال وما هو قال تشهد الله لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمد عبده ورسوله قال من يشهد لك على ما تقول قال هذه الشجرة السمرة وهي بشات الباضي ودعها فإنها تجيبك فأقبلت تخض الأرض حتى قامت بين يدي فاستشهدها ثلاثا فشهدت اَنَّهُ كَمَا قَالَ ثُمَّ رَجَعَتْ إِلَى مَكَانِهَا دوسرا واقعہ حضرت سیدنا بُریدہ رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ایک عربی نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نشانی طلب کی اب شارہین کے مطابقے تھے عربی مسلمان اور یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوئے تو اسلام لا چکے تھے اور اپنے اسلام کا اظہار بھی کر چکے تھے مزید دل کی تسلی کے لیے یا نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے کمال کو دیکھنے کے لیے معجوزہ طلب کیا کہ آپ کوئی نشانی یہ دکھائیے تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کل تلکش دراؤ کہ یہ جو سامنے درخت تھے اس سے کہو رسول اللہ الما کی کہ اللہ کے رسول تمہیں بلاتے ہیں عربی کہتے ہیں راوی کہتے ہیں کہ وہ درخت اپنی جگہ سے دائیں بائیں آگے پیچھے ہلنا شروع ہوا فمال شجرت انجمین ہا وہ شمالی ہا وہ آگے پیچھے گھومتا رہا پھر اس کے بعد اس نے اپنی جڑوں کو نکالا یا اس کی جڑیں اس میں سے اکھڑی اور وہ زمین کو چیرتا ہوا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا حتیہ کہ حضور علیہ اسلام کے سامنے کے کھڑا ہو گیا یہ ایک اور معزہ ہے کہ درخت کا زمین میں گڑے بغیر عقائد و جہاں صلی اللہ تعالیٰ علی وسلم کے سامنے کھڑا ہو جانا جب جڑے نکال دی جائیں گی تو درخت جو ہے وہ اپنی جگہ پہ کھڑا کہاں رہ سکے گا وہ تو گر جائے گا لیکن بارگاہ رسالت میں وہ کھڑا ہو گیا اور اس نے آ کے عرض کی کہ السلام و کا یا رسول اللہ اے اللہ کے رسول آپ پر سلام ہو اب اس آرابی نے کہا کہ یہاں تو الفاظ نہیں ہے دیگر کتابوں کے اندر الفاظ ہیں کہ ہس بک یہ بات کافی ہے بہت ہے آپ اس درخت کو حکم دیجیے کہ اپنی جگہ پر چلا جائے فرجعت اب وہ درخت لوٹا اور واپسی اپنی جگہ پر گیا اور اس کی جو جڑیں تھیں وہ زمین میں داخل ہوئیں اور جیسے پہلے تھا ویسا ہی ہو گیا اب عرابی نے آگے گفتگو کی لیکن اس سے قبل ایک سمی عالم نے بڑی خوبصورت گفتگو یہاں پہ فرمائی بڑا پیارا نقطہ یہاں پر بیان کیا کہ اشاک ہر ایسی بات کے اندر مزید محبت والی بات تلاش کرتے ہیں کہ اس عرابی نے درخت کو بلوایا کہ آپ وہ نشانی بتائیے حضور السادد استعم نے نشانی بتائی اس واقعے کے تحت تو نہیں دوسرا واقعہ ہے جس میں باقاعدہ عرابی نے یہی نشانی کو طلب کیا تھا کہ یہ درخت آئے اور آ کر جو ہے وہ آپ کی بارگاہ میں آپ کی رسالت کی گواہی دے تو حضر السلط اسلام نے فرمایا جیسے تم کہہ رہے ہو ویسے درخت کو بلا لو اب وہ درخت آیا اس نے گفتگو شروع کی تین مرتبہ حضرال اسلام کو سلام کیا تو پھر گواہی طلب کی حضر الصلاط اسلام نے اپنی رسالت کی تو اس نے گواہی بھی دی کہ آپ اللہ کے رسول ہیں تو اس آرابی نے کہا کہ بس بوتے آپ اس کو واپس بھیجیں تو انہوں نے نکتہ بیان کیا کہ بات یہ تھی کہ حضر اللہ اس درخت کے ساتھ مشغول ہو گئے درک سے گفتگو کرنے لگے اس سے اپنی رسالت کی گواہی لی تو آرابی کو یہ مزہ نہیں آیا کہ حضر السلاط استعمال میری طرف سے ہٹ کے اس درک کی طرف متوجہ ہو جائے تو بس دیکھنا تھا وہ میں نے دیکھ لیا لیازا اب حضر السلط جو مجھ سے پہلے گفتگو کر رہے تھے مجھ سے ہی دوبارہ گفتگو شروع ہو جائے اس لیے انہوں نے عرض کی کہ اس کو کہیے کہ واپس چلا جائے اور میں آپ سے گفتگو کر سکوں اگر کہ حدیث میں نہیں ہے لیکن نقطہ بڑا پیارا ہے محبت والا نقطہ ہے تو اس میں کوئی بھی نہیں ہے کہ یہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب نہیں کی جا رہی بس ایک نقطۂ یہ بیان کیا جا رہا اس واقعے کے اندر جب آرابی نے دیکھا یہ واقعہ کہ وہ درخت اپنی جگہ پہ جا کے دوبارہ لگ چکا ہے تو انہوں نے کی کہ مجھے اجازت دیجیے دی کہ میں آپ کو سجدہ کروں تو نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لمر تو امر ترتستہ کہ اگر میں کسی کو اجازت دیتا کہ وہ دوسرے کو سجدہ کرے تو پھر میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے یعنی اس کے جو حقوق ہیں اس بنیاد پر اس کو میں حکم دیتا لیکن اس کو بھی اجازت سجدہ کرنے کی نہیں ہے تو لہذا نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے لیے بھی اجازت نہیں دی اس پر انہوں نے عرض کی کہ مجھے اس بات کی اجازت دیجئے کہ میں آپ کے ہاتھ پاؤں کو بوسا دوں چوموں ان کو تو اس کی حضور علیہ السلاط نے اجازت مرحمت فرمائی اور پھر انہوں نے حضر السلط اسلام کے حد پاؤں کے بسے لیے فرماتے ہیں وَأَن بُرَيْدَتَ سَأَلَ ثم جاءت تخض الأرض تجر عروقها مغبرة حتى وقفت بين يدي رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم فقالت السلام عليك يا رسول الله قال العرابي مرها فالترجع إلى منبتها فرجعت فدلت عروقها في ذلك فاستوت فقال العرابي إذن لي أسجد لك قال لو أمرت فأذل ان اقبل اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو سے تین واقعات مزید یہ بیان کرتے ہیں جو صحیح عدیثوں کے اندر موجود ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ آپ جب بھی قضاء حاجت کے لیے تشریف لے جاتے تو دور تشریف لے جاتے اور بالکل لوگوں کی آنکھوں سے اوجھل ہو کر بالکل ستر کر کے آپ قضاء حاجت فرمایا کرتے تھے اس زمانے میں جبکہ اس طرح کا اہتمام نہیں ہوتا تھا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان چیزوں کا اہتمام کیا کرتے تھے بالکل پردے کا لحاظ فرمایا کرتے تھے تو حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک سفر کا واقعہ ذکر کرتے ہیں کہ حضر السلاط اسلام اپنی حاجت کے لیے تشریف لے جانے لگے تو کوئی بھی ایسی چیز نہیں دیکھی کہ جس کے ذریعے سطر کر سکیں تو دو درخت تھے اور وادی کے کناروں پر موجود تھے تو حضر اللہ ایک درخت کے پاس گئے اس کے ٹہنیوں کو پکڑا اور یہ فرمائے انقاظی علیہ بز اللہ مجھ پر اللہ کے حکم سے تابع دار ہو جا میری بات ماننے والی ہو جا تابع فرما ہو جا اس کی پھر شاخوں کو پکڑا اور اس کو لے کے چلے حضر السلط اسلام تو یہ حدیث پاک کے اندر ہے وہ ایسے چل رہا تھا جیسے کسی اونٹ کی نکیل پکڑ کے اس کا مالک چلتا ہے تو اونٹ پیچھے پیچھے چلتا وہ آتا ہے تو وہ درخت ویسے ہی چلتا چلتا آ گیا تو درمیان میں لا کے علیہ السلاط نے اس کو روک دیا پھر اس کے بعد دوسرے درخت کے پاس گئے اس کے پاس بھی اسی طرح کیا کہ اس کو بھی پکڑ کے حضرال اسلام اس طرح آئی اور قریب آ کے فرمائے کہ التعیما علیہ بھی اللہ کہ میرے لیے اللہ کے حکم سے آپس میں مل جا۔ یہ دونوں مل گئے تو یہ پردہ ہو گیا حضور علیہ سلاد نے اپنی حاجت کو پورا فرمایا اور دوسری روایت کے اندر ہے کہ یہ تو خود حضور علیہ سلاد اسلام کا فیل تھا ایک اور روایت کے اندر یوں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہوں سے یہ اچھا فرمایا تھا کہ جا کے ان درختوں سے کہو کہ تمہیں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہتے ہیں کہ ایک درخت سے جا کے کہو کہ اپنے ساتھی کے ساتھ مل جاؤ تاکہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تمہارے پیچھے حاجت کو پورا کر سکیں تو حضرت جابر کہتے ہیں کہ میں گیا اور جا کے یہ بات میں نے کہی تو وہ درخت آپس میں مل گئے اچھا پھر جب حضرت استاد استعمال خزائے حاجت سے فارغ ہوئے تو اس کے بعد درخت جو ہے وہ اپنی اپنی جگہ پر ان کو جانے کا حکم دیا تو وہ جدا ہو کر اپنی اپنی جگہ پہ جا کے کھڑے بھی ہو گئے جیسے پہلے تھے ویسے جا کے کھڑے ہو گئے فرماتے ہیں وفی صحیح ہی في حديث جابر بن عبد الله الطويل ذهب رسول الله صلى الله عليه وسلم يقضي حاجته فلم يرى شيئا يستطير به فإذا بشجرتين بشاتئ البادي فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إحداهما فأخذ بغسن من أغصانها فقال ان قاضي علي بإذن الله فانقاضت معه البعير المخشوش الذي يصانع قائده وذكر أنه فعل بالأخرى مثل ذلك حتى إذا كان بالمنصف بينهما قال التئم علي بإذن الله فالتأم وفي رباية أخرى فقال يا جابر قل لهذه الشجرة يقول لك رسول الله صلى الله عليه وسلم الحقي بصاحبتك حتى أجلس خلفكما ففعلت فزحفت حتى لحقت بصاحبتها خلفرشد اللہ صلی اللہ علیہ, علی اللہ صلی اللہ علیہ واقع حضرت اللہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دوسرا واقعہ اسی کی مثل حضرت سیدنا اسامہ بن زید رضی اللہ تعالی عنہ سے بھی مروی ہے کہ ان سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک غزبے کے دوران یہ ارشاد فرمایا تھا کہ کیا کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں سطر ہو سکے پردہ ہو سکے تو کوئی جگہ ایسی نہیں تھی تو ان سے فرمایا کہ کیا تمہیں اس جگہ میں اس وادی میں کوئی درخت یا پتھر نظر آ رہے ہیں تو میں نے ارض کی کہ ہاں درخت ہیں قریب قریب تو فرمایا جاؤ اور ان درختوں سے کہو کہ تمہیں حضور علیہ السلاۃ اسلام حکم دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے لیے بالکل مل جاؤ قریب قریب آ جاؤ اور اسی طرح پتھروں سے جا کے کہو حضرت اسامہ بن فیدر رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ فول بصح و بالحق اس ذات کی قسم جس نے حضور علیہ السلاط اسلام کو حق کے ساتھ مبعوث فرمایا میں نے دیکھا کہ درخت یعنی کھجور کے درخت یہ آپس میں قریب قریب ہوئے حقا کے بالکل جڑ کے کھڑے ہو گئے اور میں نے دیکھا کہ پتھر جن کو میں نے کہا تھا کہ قریب ہو جاؤ وہ بھی جمع ہوتے گئے یہاں تک کہ ان کا ایک ڈیر جمع ہو گیا حضرت جب حاجت سے فارغ ہوئے تو آپ نے مجھ سے اسامہ بن زید سے فرمایا کہ ان سے کہو جدا ہو جائے پھر قسم کھا کے کہتے ہیں کہ فول نفسی بی اس ذات کی قسم جس نے نبی کے کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حق کے ساتھ بھیجا یا جس کے قبضۂ قدرت میں میری جان ہے میں نے دیکھا کہ وہ درخت اور پتھر جدا ہوئے اور جو جہاں پر تھا وہ واپس اسی مقام پر چلا گیا صلی اللہ علیہ اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال إن طريق وقل لهن إن رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمركن أن تأتينا لمخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم وقل للحجارة مثل ذلك ففعلت ذلك لهن فوالذي بعثه بالحق لقد رأيت النخلات يتقاربن حتى اجتمعن والحجارة يتعاقدنا حتى سرن ركاما فجلس خلفهن فلما قضى حاجته قال لي قُلْ لَهُنَّا يَفْتَرِقْنَا فَوَالَّذِي نَفْسِي بِيَدْهِ لَرَآئِتُهُنَّا وَالْحِجَارَةَ يَفْتَرِقْنَا حَتَّى عُدْنَا إِلَى مَوَادِعِهِنَّا اسی طرح دو مزید حدیثیں ہیں یعنی بن سیابا رضی اللہ عنہ سے بھی مروی ہیں اور دیگر سے بھی مروی ہیں ان کی طرف فقط اشارہ کرتے ہیں قاضی آز مالکی رحمت اللہ تعالی کہ ان سے بھی اس طرح کی روایتیں یہ مربی ہیں. عبارت دیکھ لیں باقی مفہوم اس کا وہی ہے جو ابھی بیان ہوا ہے فرماتے وزقر فمر ودیت فن دمت غيلان فی روایتی اشاطینی و في وذكر من وذكر فأمر روایت غیلان وعن ابن مسعود عن النبي صلى الله عليه وسلم في غزات حنين وعن يعلم ابن مرة وهو ابن سيابة ايدا وذكر أشياء رآها من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فذكر أن تلحة أو سمرة جاءت فأطافت به ثم رجعت إلى منبتها فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنها استأذنت أن تسلم عليها یعنی یہ واقعہ یہ ہے کہ دو طرح کے اس میں واقعہ مذکور ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مقام پہ آرام فرما رہے تھے حضرت یاد یعنی بن مرہ اس کے راوی ہیں تو ایک روایت یوں ہے کہ ایک درخت آیا حضر الاسلاط استعم آرام فرما رہے تھے اور آ کے حضر اللہ کے اوپر وہ سایہ بنا ہو گیا جھک گیا بالکل اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ وہ آیا اور اس نے حضر السلاط اسلام کی گد طواف کیا چکر لگانا اس نے شروع کیے اب انسان کے لیے تو طواف مکلف کے لیے تو طواف ممنوع ہے کہ وہ صرف کہبت اللہ مشرفہ کا طواف کرے گا باقی کسی اور کا طواف نہیں کرے گا لیکن ظاہرے کے درخت تو مکلف نہیں ہے تو وہ تو جو مکلف نہ ہو وہ یہ کر رہے تو اس کے اوپر کوئی الزام نہیں ہے ہوش میں جو نہ ہو وہ کیا نہ کرے تو جو ہوش میں نہ ہو انسان ہوش میں نہ ہو تو وہ جو کرے اس کے اوپر حکم نہیں ہے تو یہ تو ویسے ہی درخت ہے یہ تو ویسی عقل اس میں بظاہر نہیں ہوتی جو انسان والی ہوتی ہے لیکن مکلف نہیں ہے تو اس کے اوپر یہ احکام بھی نہیں ہے تو اس لیے عقافت بھی درخت آیا اور اس نے آ کے حضرت اسلام کا طواف کیا تو پھر جب حضرت اسلام جاگے تو واقعہ بیان کیا کہ ایسا ہوا تھا تو ارشاد فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے اس درخت نے اجازت طلب کی کہ آ کے مجھے سلام کرے تو اس لیے مجھے سلام کرنے کے لیے حاضر ہوا تھا وفي حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه اذنت النبي صلى الله عليه وسلم بالجن ليله استمعوا له شجره وان مجاهد عن ابن مسعود في هذا الحديث ان الجن قالوا من يشهد لك قال هذه الشجره تعالي يا شجره فجاءت تجر عروقها لها فاقع يعني الجن بي حضور الرسول صلى الله عليه وسلم في بارقه میں آنے کی اجازت طلب کی اور اس کے بعد نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے موجودہ طلب کیا کہا کہ آپ کی گواہی کون دے گا آپ کی رسالت پر تو حضر السلط استعم نے فرمائے کہ درخت دے گا جا کے اس درخت کو بلاؤ اس نے جا کے بلایا تو درخت اس کی پیروی کرتے ہوئے پیچھے پیچھے اپنی جڑوں کے ساتھ آ ہم اب کاضی کی رحمت اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ فہد ابن عمر یہ ابن عمر ہیں جابر ہیں ابن مسعود ہیں یالہ بن مرہ ہیں اسامہ بن زید ہیں انس بن مالک ہیں علی بن ابی طالب ہیں ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم اور دیگر صحابہ ہیں کہ جو اس طرح کے واقعات پر متفق ہیں اس طرح کے واقعات پیش آئے اور ان سے دگنی تعداد کے اندر تابعین نے اس حدیث کو روایت کیا ہے لہذا یہ جو روایت ہے درختوں کی حضور علیہ السلام کی اطاعت کرنے والی یہ انتہائی مضبوط روایتیں ہیں اور شیخ محقق شیخ عبدالحق الحق سے دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے مدارج النبوہ میں علماء کے حوالے سے لکھا ہے کہ متواتر المانہ حدیثیں حدیث ہی ہیں یہ اتنے واقعات کے پیش آئے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے درختوں کے اطاعت کرنے کے جو تواتر کے درجے پر پہنچتے ہیں پہلے یہ دیکھیں پہلے ایک بڑا عجیب واقعہ بیان کیا ہے فرماتے ہیں وہ زکرا مسلا حدیث الاوری او نشبہ أبو الفضل. فهذا ابن عمر وبريدة وجابر وابن مسعود ويعل ابن مرة وأسامة بن زيد وأنس بن مالك وعلي بن أبي طالب وابن عباس وغيرهم قد اتفقوا على هذه القصة نفسها أو معناها وقد رضاها عنهم من التابعين أضعفهم فصارت في انتشارها من القوة حيث هي اب یہ واقعہ اگلا ابن فورک رحمہ اللہ تعالیٰ کے حوالے سے بیان کرتے ہیں اور اسے شیخ محقق نے بھی مدارج النبوہ میں نقل کیا ہے اور اس درخت کا نام ہی سدرت النبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم یعنی بیری کا درخت تھا اور اس کی نسبت یہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ ولیہ وسلم کی طرف کرتے ہوئے سدرت النّبی کہلاتی ہے وہ واقعہ پیش آیا کہ جب نبی کے کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم طاعف کی طرف غزبے میں گئے رات کا وقت تھا آپ علیہ السلاط السلام پر بھی غنود کی تاری تھی آنکھیں بند تھیں آپ کی سواری جاتی جا رہی تھی کہ اچانک راستے میں بیری کا درخت آ گیا اب وہ سواری جا رہی ہے بیری کا درخت آ گیا حضور علیہ السلط اسلام خود تو آرام فرما ہے اور غنود کی تاریخ ہے تو فن فرجت لہو نصفین حتیہ جازا بینا وہ درخت جیسے آٹومیٹک دروازہ کھلتا ہے نا سامنے ہم جاتے ہیں تو وہ کھڑے ہوں تو وہ خود با خد دروازہ کھل جاتا ہے ٹھیک ہے نا تو جیسے حضور الستاد استعمال اس درخت کے سامنے پہنچے تو آپ کی سواریوں سے ٹکراتی ایسا نہیں ہوا بلکہ درخت دو حصوں میں تقسیم ہو گیا حضرال استاد استعمال اس کے درمیان سے آگے تشریف لے گئے وہ جیسا تھا ویسا ہی آج تک قاضی یاز مالکی رحمت اللہ علیہ فرما رہے ہیں کہ آج تک وہ ویسے کا ویسا ہی باقی ہے دو حصوں میں تقسیم ہو گیا فرماتے ہیں یا ہونا کا معروف اور شیخ محقق نے نبی یہ فرمارے رہے کہ وہاں پر معروف ہے کہ یہ وہی درخت ہے اور صرف معروف نہیں معظم ہے ان اس کی, کی جاتی ہے درخت کی تعظیم کی جا رہی ہے کیوں تعظیم کی جا رہی ہے کہ اس کے درمیان میں سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم گزرتے ہوئے چلے گئے ہیں آپ علیہ السلاۃ اسلام سے نسبت حاصل ہو گئی تو اب اس کی تعظیم کی جا رہی ہے تو یہ تعظیم چونکہ معبود سمجھ کے نہیں کی جا رہی یہ تعظیم فقط ایک تعظیم کے طور پہ کی جا رہی ہے کہ اس کو نبی علیہ السلاط اسلام سے نسبت حاصل ہے تو یہ تعظیم ہے عبادت نہیں ہے معدذ یہ وہاں پر تعظیم کیا جاتا ہے ہیں ابن وسلم وسن له على الى وقتنا هناك اسی طرح کے دیگر واقعات دو مزید بیان کرتے ہیں قاضی اعظم کی رشمۃ حضرت جبریل امین علیہ السلاط والسلام یہ بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئے اور حضور سرور دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ علیہ وسلم بڑے غم زدہ تھے یعنی آپ بڑے غم کے اندر تھے کہ آپ کی قوم نے آپ کی بات کو تسلیم نہیں کیا ہوا تھا جھٹلانا جاری تھا تو اس پر غم تاری تھا تو آپ کے عرض کی دل جوئی کے لیے حضور علیہ السلاط اسلام کو خوش کرنے کے لیے کہ کیا میں آپ کو کوئی نشانی کوئی موجودہ دکھاؤں حضر الستاد اسلام نے فرمایا بالکل دکھاؤ تو حضر الستاد اسلام نے وادی کے دوسرے کنارے پر جو درخت تھا اس کی طرف نظر کی یا جبریڈ امین نے نظر کی اور عرض کی کہ آپ اس درخت کو بلائیے یہ آپ کے پاس چلتا ہوا آئے گا حتیہ کہ آپ کے سامنے کھڑا ہو جائے گا تو ایسا ہی ہوا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس درخت کو بلایا وادی کے دوسرے کنارے پر تھا وہ چلتا وہ آیا اور نبی کریم صلی اللہ کھڑا ہو گیا اب جبریل امین نے یہ عرض کی کہ آپ اس کو حکم دیں کہ وہ درخت اپنی جگہ پر لوٹ گیا وہاں جا کر کھڑا ہو گیا اسی طرح ایک روایت کے اندر ہے کہ کفار کے جٹلانے کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دل بڑا رنجیدہ تھا تو آپ نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں عرض کی کہ مجھے کوئی موجزہ عطا فرما اور یہ چیز آپ اپنی قوم کو دکھانا چاہتے تھے اپنے لیے طلب نہیں کیا کہ اپنی ذات کے لیے طلب کیا ہو اس کی وضاحت کر رہے خود قاضی اعظم کی کہ ال آیت یہ مشرقین کے لیے کفار کے لیے آپ نے نشانی طلب کی تھی لا لہو اپنی ذات کے لیے نہیں وہاں تو یقین ہی یقین تھا یہ جو طلب کیا یہ اس لیے کیا تاکہ یہ لوگ دیکھیں اور ان کو نبوت کے دعوے کے اوپر اطمینان ہو تو ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالی کی بارگاہ میں عرض کی تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی اپ کو اسی کا حکم دیا کہ آپ درخت کو بلائیے وہ درخت اپ کی پیروی کرتے ہوئے اپ کے سامنے ا کے کھڑا ہو گیا۔ فرماتے ہیں مومن ذالک حدیث انس رضی اللہ تعالی عنہ ان جبرائیل علیہ السلام قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم وراه حزینن ا تحب ان اريكه ایتن قال نعم اند یسکوریلا کالا بالی منقد فدعا شجرة وذكر مثله وحزنه صلى الله عليه وسلم لتكذيب قومه وطلبه الآية لهم لا له وذكر ابن إسحاق أن النبي صلى الله عليه وسلم أرى ركانة مثل هذه الآية في شجرة دعاها فأتت حتى وقفت بين يديه ثم قال ارجعي فرجعت وانير الحسني انه عليه السلام شكا الى ربه من قومه وانهم يهوففونه وساله ايه تعلم بها ان الا مخافه عليه فاوحى الله اليه ان انئتي واديا كذا فيه شجره فدعوا غصنا منها ياتيك ففعل فدعا يخط الاوض خطا حتى انصب بين يديه فحدثه ما شاء الله ثم قال ارجع كما جئت اور واقعات بھی کازی اعظم کی رحمت اللہ تعالی نے ذکر کی ہیں آخری واقعہ یہاں پر اس حوالے سے ذکر کرتے ہیں فرماتے ہیں وہ اِن من رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یعنی درخت آنا تھا اب حضر الصلۃ اسلام نے اس عرابی سے فرمایا کہ اگر میں اس درخت کی ٹہنی کو کہوں کہ یہ میرے پاس آ کے اس بات کی گواہی دے تو کیا تم اس بات کو تسلیم کر لو گے ایمان لے آؤ کہ اس نے کہا بالکل حضر الصلاط اسلام نے ٹہنی اس کو بلایا تو وہ ٹہنی درخت سے ٹوٹی ٹوٹ کر بارگاہ رسالت میں حاضر ہوئی اب حضر الصلاط اسلام نے اسے حکم دیا تو واپس اپنی جگہ پر وہ چلی گئی ٹھیک ہے بخر ترمیزی وقال حدیث حسن وقال حدیث صحیح امام ترمیزی نے اس حدیث کو روایت کیا اور فرمایا کہ حدیث صحیح ہے آگے ایک اور اس حوالے سے صرف ایک ہی واقعہ اس کو مختلف انداز میں دوسری فصل کے اندر بیان کیا اور وہ مشہور واقعہ حنی جز کا ہے یعنی استوانہ حنانہ وہ تنا کہ جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فراق میں رویا تھا اس واقعے کو ذکر کیا ہے اور یہ قصہ بھی بہت سارے صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے کیونکہ یہ پورے مجمے کے اندر پیش آیا تھا اور وہ مشہور و معروف واقع ہے پہلے تو قاضی اعظمالی رحمۃ اللہ ہی تلالے یہ فرماتے ہیں کہ یہ خبر متواتر ہے تواتر کے ساتھ ہے صحیح روایتوں کے اندر یہ موجود ہے اور دس سے زیادہ صحابہ کرام علی مردوان نے اس کو روایت کیا ہے جن میں سے عبی بن قاب ہیں جابر بن عبداللہ ہیں حضرت انس بن مالک ہیں حضرت عبداللہ بن عمر حضرت عبداللہ بن عباس حضرت سہل بن سعد حضرت ابو سعید خدری حضرت برعیدہ حضرت ام سیما اور مطلب بن ابی ودا یہ تمام کی تمام رضی اللہ تعالی عنہم اس واقعے کو روایت کرتے ہیں کیا روایت کرتے ہیں وہ سنتے ہیں انشاءاللہ تبارک و تعالی پہلے عبارت دیکھیں فرماتے ہیں فصل فی قصت حنید الجزعی یعنی تنے کے رونے کے قصے کے بارے میں یہ فصل ہے وَيَعْدُدُ هَذِهِ الْأَخْبَارَ حَدِيثُ عَنِينِ الجزعی وَهُوَ فِي نَفْسِهِ مَشْهُورٌ مُنْتَشِرٌ والخبر به متواتر قد خرجه احد الصحيح ورواه من الصحابتي بضع عشر منهم ابي بن كعب وجابر بن عبد الله وانس بن مالك وعبد الله بن عمر وعبد الله بن عباس وسعد بن سعد وابو سعيد الخدري وبريده وام سلمة والمطالب بن ابي ودعاء مشہور واقعہ ہے حضرت جابر بن عبد اللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی جو مسجد تھی یعنی مسجد نبی صاحب یہ اس کی چھت جو تھی یہ کے تنوں پر بنی ہوئی تھی خجور کے تنے اس کے اس تھے انہی میں سے ایک تنا یہ زمین پر تھا تو اس پر نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ٹیک لگا کر قوم کو خطبہ دیا کرتے تھے پھر حضر السلاط اسلام کے لیے لکڑی کا ممبر بنا دیا گیا تو سمی کلزن کس اشار جیسا اونٹنی اپنے بچے کے جدا ہونے پر روتی ہے اونٹنی کا بچہ اسے جدا کر دیا جائے تو جیسے وہ روتی ہے ویسے ہی وہ تنی کے رونے کی آواز ہم نے سنی اور حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت کے اندر یہ الفاظ ہیں کہ اس کے رونے کی وجہ سے مسجد کے اندر تھر تھراڈ پیدا ہو گئی مسجد گونجنے لگی اس کے رونے کی آواز سے اور حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ انہوں کی روایت کے اندر یہ موجود ہے کہ اس کے رونے کی وجہ سے لوگ بھی اس کے ارد گرد رونے لگے اور ایک روایت کے اندر ہے جو حضرت مطلب اور حضرت رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے مروی ہے اس میں یہ ہے کہ ہمیں ایسا لگا کہ یہ درخت روتے روتے پھٹ جائے گا یہ تنہ پھٹ جائے گا علیہ اسلام کے غم میں روتے ہوئے حتیٰ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے پاس تشریف لائے اور اپنا ہاتھ اس پہ رکھا تو اس صورت میں وہ خاموش ہو گیا اور آگے بیان کرتے ہیں پہلے اتنی عبارت دیکھیں فرماتے ہیں قال جابر ابن عبداللہ کان المسجد مسقوفاً على جزوع نحل فکان النبی صلی اللہ علیہ وسلم اذا خطب یقومو الى جزع منہ فلما سنع لہو المنبر سمعنا لذالک الجزعی سوتاً کا سوت العشار فی روایت انس حتی التجل مسجد بخواری وفي رواية السهل وكثر بكاء الناس لما رأوا به، وفي رواية المطرب وأبين حتى تصدع وانشق حتى جاء النبي صلى الله عليه وسلم فضع جده عليه فسكت زاد غيره فقال النبي صلى الله عليه وسلم إن هذا بكى لما فقد من الذكر، کی رو اس لیے رہا تھا کہ اس کے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہو کر اللہ کا ذکر کرتے تھے اب اس کو یہ موقع نہیں ملے گا تو اس لیے یہ رو رہا ہے اور دوسری روایت کے اندر یہ ہے کہ وزادی لم الظیم ہو لم یزل ہا یوم قیامتی تحز رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضہِ قدرت میں میری جان ہے اگر میں اس کو اپنے آپ سے چمتا نہ لیتا تو یہ قیامت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے غم کے اندر روتا ہی رہتا پھر حضرت السلام نے حکم دیا تو اس کو ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا قَذَا فِي حَدِيثِ الْمُقْقَلِبِ وَسَحَلِ بْنِ سَعَدٍ وَإِسْحَاقَ عَنْ أَنَسٍ وَفِي بَعْدِ رِوَایَتِ عَنْ سَحَل او جو فی بعض روایتوں میں تو یہ ہے کہ اس کو ممبر کے نیچے دفنا دیا گیا اور بعض میں یہ ہے کہ اس کو مسجد کی چھت پہ لگا دیا گیا مزید ایک اور روایت اس حوالے سے اور تفصیل سے ذکر کرتے ہیں فرماتے ابئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم حضر السلام جب نماز پڑھتے تو اس کی طرف رُک کر کے نماز پڑھا کرتے تھے فلم جب مسجد منہدم ہو گئی تو اس کو حضرت عبی نے لے دیا ان الارض رفاتن یعنی پہلے تو چھت پہ لگا ہوا تھا یا ممبر کے نیچے مدفون تھا جب مسجد کو منہدم کر کے دوبارہ بڑا بنایا گیا تو حضرت عبی رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس لے دیا اور اس کو اپنے پاس رکھا یہاں تک کہ زمین نے اس کو نگل لیا جہاں رکھا جائے تو زمین آہستہ آہستہ اس کو نگل جاتی ہے تو اس طرح وہ نگل گئی مزید آ کے ذکر کرتے ہیں امام ابو اسحاق رحمہ اللہ کی جو روایت ہے اس میں یہ الفاظ ہیں کہ نبی، کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اپنے پاس بلایا تھا کہ میرے پاس آ جاؤ تو وہ زمین چیرتا ہوا بارگاہ رسالت میں حاضر ہوا حضور نے اس کو اپنے آپ سے چمٹا لیا پھر اس کو حکم دیا کہ اپنی جگہ پر جا کے کھڑے ہو جاؤ اور ایک روایت کے اندر یہ ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی وسلم نے کہ اگر تو چاہے تو میں تجھے باغ میں لگا دوں اور تو جسے پہلے تھا ویسا ہو تیری شاخیں بھی نکل آئے تیرے اندر پھل بھی آ جائے اور تیری خلقت پوری ہو جائے اور نئے نئے پھل تیرے اندر آتے رہیں یہ اگر تو چاہتا ہے تو میں ایسا کر دیتا ہوں یعنی ابھی صرف تنا تھا اب درخت اس میں کھجورے وغیرہ تو کچھ بھی نہیں تھی لیکن تو چاہتا ہے تو باغ میں لگا دیا جائے گا اللہ کے حکم سے جیسا ہرا برا درخت ہوتا ہے تو ویسا ہو جائے گا یہ بھی حضور علیہ السلط اسلام کو اختیار ہے اور فرمائے چاہوں تو یہ کر دوں دنیا کا یہ کام وہ انشا اور اگر تو چاہے تو میں تجھے جنت کے اندر لگا دوں اور اللہ کے اولیاء محبوبی نے خدا جو ہے وہ تیرے پھل سے کھاتے رہیں رہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد حضرت علیہ نے اس کی طرف کان لگا یس اس کے بعد کو سننے لگے وہ کیا کہہ رہا ہے تو فرمایا کہ وہ درخت یہ کہہ رہا تھا کہ مجھے جنت کے اندر لگا دیا جائے تاکہ مجھ سے اللہ کے اولیا کھائیں اور میں ایسی جگہ پر رہوں کہ جو کبھی فنا ہونے والی نہیں ہے ابو میں حضور اللہ نے تو اس کی بات سنی جو قریب وہاں پر موجود تھے انہوں نے بھی اس درخت کی آواز کو سن لیا ارض کیا کر رہا ہے کے وسالت میں حضر السلط اسلام نے فرمایا کہ قد فالتو میں نے تمہارا یہ کام کر دیا پھر فرمایا کہ اس درخت نے دار بقا کو دار فنا پر ترجیح دی ہے کہ فنا والی دنیا کے اندر نہیں بلکہ جنت کے اندر رہنا اس نے پسند کیا اس کو ترجیح دی ہے فرماتے بورئی دیتا فخوال صلی اللہ علیہ وسلم انش اتا اردو کا إلى الحائط الذي كنت فيه تنبت لك أروقك ويكمل خلقك ويجدد لك خوس وثمرة وإن شئت أغرسك في الجنة فيأكل أولياء الله من ثمرك ثم أسغاله النبي صلى الله عليه وسلم يستمع ما يقول فقال بل تغرسني في الجنة فيأكل مني أولياء الله وأكون في مكاني لا أبلا فيه فسمعه من يليه فقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم قد فعلتو ثم قال اختار دار البقائی على دار الفنائی اب آگے بڑی خوبصورت بات قاضی عظمال کی رحمت اللہ علیہ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالی عنہ کے حوالے سے ذکر کرتے ہیں کہ سیدنا حسن بصری جب بھی حدیث بیان کرتے تو بہت رویا کرتے تھے بہت روتے تھے اور یہ ارشاد فرماتے تھے کہ یا عباد اللہ اے اللہ کے بندو الخشن کا تنا جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے مقام و مرتبے کو حضور علیہ اسلام کی محبت کی وجہ سے آپ کے شوق کی وجہ سے رونا شروع ہوا تو فن تم احق ان انتشتہ کو الا تو تم اس بات کے زیادہ حقدار ہو مستحق ہو کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ملاقات کا اشتیاق کرو اس کا شوق رکھا کرو تو یہ بیان کرتے ہوئے آپ بہت زیادہ رویا کرتے تھے فرماتے ہیں فکان الحسن اذا حدث بهذا بكى وقال يا عباد الله الخشبه تحن الى رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم شوقا الى مکانی مكاني فانتم أَحَقُّ ان تشتاقوا الى لقاه رواه عن جابر بن حفص بن عبید ويقاضي عبد الله بن حفص وأيمن وأبو نضرة وابن المصيب والسعيد بن أبي وقريب وأبو صالح ورضاه عن أنس مالك الحسن وثابت وإصحاق بن أبي تلحة ورضاه عن ابن عمر نافع وأبو حية ورضاه أبو ندرة وأبو البداك عن أبي سعيد وأمار بن أبي عمار عن ابن أباس وأبو حازم وأباس بن سهل بن سعد وكثير بن الزيد عن المطلب وكثير بن الزيد عن المطلب وعبد الله بن بريدة عن أبيه والطفيل بن أبي عن أبيه قال القاضي أبو الفضل رحيمه الله تعالى فهذا حديث كما تراه خرجه أهل الصيحة ورضاه من الصحابة من ذكرنا وغيرهم من التابعين دعفهم إلى من لم نذكره وبمن دون هذا العدد يقع العلم لمن اعتنى بهذا الباب والله المثبت على الصواب یہ بات ہماری پوری ہوئی یہاں پر سندیں انہوں نے ذکر کر دی ہیں کہ یہ کتنے صحابہ کرام علی مردوان سے مروی ہے اور کتنے تابعین نے ان صحابہ سے روایت کیا ہے اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو بھی نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ملاقات کا شوق عطا فرمائے آپ علیہ السلاۃ والسلام کی دنیا میں بھی اللہ تبارک و تعالی ہمیں زیارت نصیب فرمائے اور آخرت میں حضرت الصلاۃ السلام کے جلو سے مشرف ہوتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے آمین بجا نبی الامین صلی اللہ تعالیٰ علیہ و وسلم